بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ الذی انزل على عبدہن کتاب ولم یجعل لہم عوجا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا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 یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ قلعلک باخع النفسک علی آثارہم ان لم یؤمنو بهذا الحديث اسفہ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے ان جننا ما علی الارض زینت لہا لنبلوہم رو زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما کہ ان میں سے کون نیک آمال والا ہے اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ضرور ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں فی اور اپنے خیال میں غار اور قدبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے از اول فیطی تین الفی فقول ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہ یابی کو آسان کر دے پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے خوب یاد رکھا ہے نحنو نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمنوا بربہم وجدناهم هدا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 جب وہ راہ حق میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی قوم من دونه لولا بین فَمَنْ مِمَّنِ افترَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان کی عبادت پر یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افطراب باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے جبکہ جب تم, تم ان سے اور اللہ, اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو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 ذلك من آیات من ومن فلن تجد له مرشدا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب وقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک یعنی ہٹ جاتا ہے اور وقت غروب ان کی بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے نہ ممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور راہنما پاسکیں وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٌ دِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں ہم خود ہی دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ان کا کتا بھی چوکٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے روب سے آپ پر دہشت نمتم کم لبس تم کالو هذه نیومن کو إلى اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لے ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے اب تو تم اپنے اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر اس وقت تم کبھی بھی ہر گز فلاح نہیں پاؤ گے عَلَيْهِمْ رب عبیم قالدین ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں جبکہ وہ اپنے عمر میں, آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے غار پر مسجد بنا لیں گے فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحابِ کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح، کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ ہیں اور آٹھا ان کا کتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے۔ انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا مگر ساتھ ہی انشاء اللہ اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے قل اللہ اعلم بما لبثو لہو عیب السماوات والارض ابصر به و اسمع ما لہم من دونہی من ولی ولا یشرک فی حکمہی احدا آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا ہی خوب سننے والا ہے سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا وَاتْلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وہی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا امر ہوں اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اس کی رضا مندی اور خوشنودی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے تھاٹ کے ارادے میں لگ جا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حکا ہے نارنہ شو شرابر اور اعلان کر دے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 اور بڑی بری آرامگاہ یعنی دوزخ ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار فيها على الارائك نعم الثواب و مرتفقا ان کے لیے ہمیش کی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہر جاری ہوں گی وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے وہاں تختوں کے اوپر تکھیے لگائے ہوئے ہوں گے کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے اور انہیں ان دو شخصوں کا حال بھی سنا دے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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدا خيرا منها منقلبا اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقینا میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ تکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے۔ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ بلا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل من كما له جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ما شاء الله لا قوه الا بالله اگر تو مجھے مال اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے فعسا ان تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی آزاد بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے او يصبح ماؤها غورا فلن له طلبا یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے تیلم اشرق مبی عہد اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باغ تو وہا الٹا پڑا تھا اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا اس کی حمایت نے کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات صرف اللہ برحق ہی کے لیے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے تجرا ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوایں اڑائے لیے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے اور ہاں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 باقی, باقی نہ چھوڑیں گے حاضر کیے جائیں گے انہیں کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اسی خیال میں رہے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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا اور نام سامنے رکھ دیے جائیں گے پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا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 عضدا <تصفح> <تصفح> میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں وَيَوْمَ الَّذِينَ فَلَمْ لَهُمْ فَلَمْ لَهُمْ بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے اور لوگ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے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 إلا أن سنة أو قبلا. لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا ایسا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ موجود ہو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 اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دے انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مزاق بنا ڈالا جال وقر ارن ابد بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر منہ مو موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے گوتو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے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 خدا سبھی لہو فل بہری سرو گونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا تلم فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لقد مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی ارأيت اذ الى الحوت وما ان واتخذ البحر عجبا اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی میں مچھلی بھول گیا تھا در اصل ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا موسا نے کہا یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے فَوَجَدَا عَبِدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنْ عِندِنَا وَعَلَّنَّاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا سو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا موسا نے کہا کہ میں آپ کی تابے کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہر گز صبر نہیں کر سکتے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اسرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کو تذکرہ نہ کروں اذا خرقها قال لتغرق لقد جئت پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے خزر نے اس کے تختے توڑ دیے موسی نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ قال الا لم اقول انك لن نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ قال لا تاخذني بما نسيت ولا توهقني من امري عسرا موسا نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے اقتلت نفسا نفس جئت پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے خزیر نے اسے مار ڈالا موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں یہ تو آپ نے بڑی ہی جا اور ناپسندیدہ حرکت کی قال ألم لك إنك لن معي وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے موسا نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے چل چکل پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا بس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گراہی چاہتی تھی اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا موسا کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا خود کلفین کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے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 ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز و پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ عنایت فرمائے وأما الجداغ فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آکر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا عَنْ قُلْ عَلَيْكُم آپ سے ذکر کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے وہ ایک راہ کے پیچھے لگا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئہ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما انت عذب و اما انت اتخذ فیہم حسنا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا ہم نے فرما دیا کہ ایز الکرن یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے قال من ثم يرد الى ربه نکرا اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب کرے گا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً لَهُ مِنْ أَمْرِنَا ہاں جو ایمان لائے اور نیک آمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے تم پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا اذا بلغ وجد من قولا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے اس طرف اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی انہوں نے کہا کہ اے یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں قالما بقوة اجعل رجما. اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں جبر اذا اذا نارا قال افرغ عليه قطرا مجھے لوہے کی لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تا وقتے کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو بس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے <سلم> رحم تم ربی فإذا جاء وعد ربی جال واضو ربی ہب تو <سلم> کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوست کر دے گا بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ بڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے تو جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امرے حق سن بھی نہیں سکتے تھے افحسب ان من انا کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے سنو ہم نے تو ان کو فار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با بار آمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں صحب کو چمال یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا <سؤال> جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے فال دین سی ہل والا جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا قُل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئے ربی فلام سالح فلیا ملا ملو سالح بھی عیب ربی احد آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے